کشمیر کے مجاہدین کے لیے نوید مسرت بہرحال اگر ہندؤں کی گوریلا فورس کشمیری مجاہدین کے مقابلے پر آتی ہے تو یہ کشمیری مجاہدین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انڈین آرمی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اس لیے اب وہ عوام کو گھسیٹ کر میدان میں لا رہے ہیں دوسری طرف مجاہدین کو کرائے کے تنخواہ دار فوجیوں کی بجائے نظریاتی ہندوؤں سے لڑنے کی سعادت ملے گی اور ان ہندؤں میں سے جتنے قتل ہوں گے اتنا ہی ان کا نظریہ کمزور پڑے گا اور وہ غلامی کی طرف جلد لوٹائیں گے تیسرا یہ جنگ جو پہلے ہی سے مذہبی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے اس طرح سے کھول کر اس کی مذہبی حیثیت اجاگر ہوگی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس میں شرکت کا جواز مل جائے گا چوتھا یہ کہ گوریلا فورس کے میدان میں آنے کے بعد اس جنگ کو دہلی کے ایوانوں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا پانچواں یہ کہ اس آمنے سامنے کی لڑائی میں ہندو کو اپنی حقیقت کا ادراک ہوگا چھپ چھپ کر نہتِے مسلمانوں کے قتل کو اس نے اپنی شجاعت اور مسلمانوں کی بزدلی اور کمزوری سمجھا ہوا ہے مگر میدان میں آ کر اسے چند ہی روز میں اندازہ ہو جائے گا کہ چھپ کر کرنا نیت کمزور لوگوں کو قتل کرنا فوج کے تعاون سے مسجد کی در و دیوار کو گرا دینا آسان ہے مگر میدان جنگ میں لڑنا ہر کسی کا کام نہیں ہے انشاءاللہ ہندو مسلمانوں کے سامنے میدان میں آ کر پچھتائے گا لیکن اسے پچھتانے کا فائدہ نہیں ملے گا